هُمْ كَافِرُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ابْتَغَى بَرَاءَةً ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّادُّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ دو چیزیں تيزي... ہر انسان چاہتا ہے ہر مسلمان ہر مومن اس میں سے ایک چیز تو ہر انسان چاہتا ہے اور ایک چیز ہر صاحب ایمان چاہتا ہے ہر انسان جو چاہتا ہے وہ کامیابی ہے کوئی دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا بندہ نہیں ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہوں وہ کہے کہ مجھے میں ناکام ہونا چاہتا ہوں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور مسلمان اللہ جل شانو سے ایمان کی صنعت چاہتا ہے دیکھیں آپ مجھے مسلمان مومن کہیں ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آخرت کے اندر آپ کے کہنے پر میں مومن سمجھا جاؤں یا میں آپ کو مومن کہوں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ میرے کہنے سے آپ مومن سمجھے جائیں ایمان تو وہ ہے کہ اللہ جل شاہ رو تسلیم فرما لیں مان لیں کہ ہاں یہ مومن ہے اس کو ایمان کہا جائے گا اس ایمان کا اعتبار بھی ہوگا یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور بظاہر اس میں سیغے تو مذکر کے استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ ہے مستورات خواتین کے لیے بھی ہیں اور اللہ جل شاہوں نے اس کے اندر خود دو الفاظ کا ذکر فرمایا ایک فلاح کا اور ایک مومنون ایمان کا کہ یہ کام مختصر سے جو صرف پانچ چھ جملوں کے اندر رہتا ہے کل چھ صفات ہے جو بیان ہوئی اس کے اندر کہ یہ چھ صفات والے لوگ یہ مومن بھی ہیں اور یہ کامیاب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صنعت ہے اور صرف یہ نہیں کہ ان کو فلاح کا لفظ آیت شروع اس سے کی ہے صفات ان کی بات میں بیان کی ہے پہلے کہا ہے قد افلح المؤمنون یہ کامیاب ہو گئے فلاح کہتے ہیں عربی کے اندر کامیابی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے خود قرآن کے اندر بہت سارے استعمال ہوئے فوز بھی آیا ہے. لفظ فوز آتا ہے فلاح بھی آتا ہے کامیابی میں جو سب سے بلیغ لفظ عربی کا جو کامیابی کی تمام اقسام کو شامل ہے وہ فلاح ہے اسی لیے اذان کے اندر بھی حیا علی الفلاح کا ورنہ حی علی الفوز بھی ہو سکتا ہے لیکن حیا علی الفلاح کا کیا یعنی یہ کامیابی کی وہ ہمگیر قسم ہے جس میں کسی انسان کو جتنی جہاد سے بھی کامیابی چاہیے ہوتی ہے وہ ساری اس کے اندر شامل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں فلاح حوالے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اردو ترجمہ ناقص ہوتا ہے اور اردو کے اندر عربی کے اندر کامیابی کے مختلف مراحل مختلف درجات ان کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر ان سب کے لیے ایک ہی لفظ کامیابی استعمال ہوتا ہے اس سے وہ کوئی بہت جاندار لفظ نہیں ہے لفظ فلاح کے اندر جو جان ہے وہ کامیابی کے اندر نہیں ہے کیونکہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کامیابی کہا جاتا ہے کہ اندر فلانا امتحان میں کامیاب ہو گیا فلانا جو ہے وہ فلانی چیز میں کامیاب ہو گیا تو ہم تو ہر چھوٹی سی اور وقتی کامیابی کو بھی کامیابی کہتے ہیں اور کوئی آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کو بھی ہم کامیاب کہیں گے عربی میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے ہر قسم کی کامیابی کے لیے ایک الگ لفظ ہے تو ان الفاظ میں جو سب سے سپر ڈگری ہے کامیابی کی وہ فلاح کے لفظ کے ساتھ اس کا آتا ہے تو اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا افلاح کا مطلب ہے فلاح پا گئے کون المنون ان کے بعد ان کی چھ صفات بیان کی اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے دونوں لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اندر یہ چھ چیزیں پائے تو وہ انشاءاللہ اللہ اللہ جعلوم سے یہ امید رکھے کہ وہ مومن بھی ہے اور اس کی کامیابی بھی شروع اس فلاح کے ساتھ ہے ختم کی آیت کے اندر کہا ہے کہ اولائی کا حم الوارسون کہ یہ جنت ان کی میراث ہے یہ لفظ عجیب استعمال کیا ہے اصل میں انسان کو اس کی میراث کا ملنا یقینی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے جیسے ہی جو جس سے میراث ملتی ہے نا اس کو مورس کہتے ہیں اور جس کو ملتی ہے اس کو وارث کہتے ہیں تو جیسے ہی مورث کا انتقال ہوتا ہے دنیا سے وہ اس کی جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے بغیر کسی عمل کے دنیا میں باقی کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے آپ نے کسی کو ہدیہ دینا ہے نا گفٹ کرنا ہے جس کو عربی میں ہبا کہتے ہیں اور ہدیہ بھی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو گفٹ اور آپ اردو کے اندر اس کو تحفہ کہتے ہیں یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کی بھی شرائط ہے کہ آپ آ, ایجاب کریں گے دوسرا قبول کرے گا پھر آپ اس کو پوزیشن دیں گے قبضہ جس کو کہتے ہیں یہ چیزیں پوری ہوں گی تو گفٹ کانٹریکٹ یا عقد ہبا کمپلیٹ ہوگا اگر یہ آپ ان میں سے کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی تو کمپلیٹ نہیں ہوگا پچھلے درس میں ہم نے بات کی کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کو مکانات تحفے میں دیتے ہیں اور لکھت پڑھت بھی کر دیتے ہیں اس مثلاً جو اس کی رجسٹری ہے اس کے نام کرا دی یا اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو سی ڈی اے کے اندر ان کے نام ٹرانسفر کرا دیا اس کو کافی سمجھتے ہیں اور تملیغ وہ قبضہ نہیں دیتے اور اگر وہ مسئلہ کسی دار میں جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ وہ یہی فتویٰ دیں گے کہ یہ عقد ہیبا کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ مکان مورث کی ہی ملکیت میں رہ گیا اس کا نقصان کیا ہوگا یعنی اس خاتون کو نقصان کیا ہوگا کہ جب وہ مورس کی ملکیت میں رہ جائے گا تو وہ اس کے سارے وارثوں کا ہوگا حالانکہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں وہ بیوی کو دے چکا ہوں ایسا نہیں ہو پاتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقد کے گفٹ کے اندر بھی کچھ آ آ کی شرائط ہیں میراث کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے ادھر اس کی جان نکلی آٹومیٹکلی سارے برا مالک بن گئے تو میراث ایسی ایک یقینی اور قطعی اور پختہ چیز ہے تو اللہ جل شاہوں نے ان چھ صفات والے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جنت ان کی میراث ہے ان کو لازمن ملے گی اگر یہ اپنے یہ چیزیں پیدا کریں گے تو وہ کیا چیزیں پہلی چیز کہا ہے کہ اللہ دین فیصلا خواہش یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہا جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کہا وہ لوگ جن کی جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو والے ہیں خوشو ایک بڑا وسیع لفظ ہے اردو کے اندر اس کوئی ترجمہ موجود نہیں ہے یہ شرند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے سامنے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی جو لفظ ڈھونڈا اپنی طرف سے تو وہ فرمایا کہ جو جھکنے والے ہیں تو جھکنا تو جسم کا عمل ہے جسم جھکتا ہے نا اور خوشبو کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ تو قلب کا عمل بھی ہے تو اب قلب کے جھکنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے تو اردو میں ترجمہ نہیں ہے اس کا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو ج... ترجمہ تو نہیں ہے مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اپنے جسم اور اپنے باطن یعنی اپنے قلب دونوں کے ساتھ کلیتا اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے نمازوں کے اندر جسم کسم کس طرح متوجہ ہوتا ہے جسم کو متوجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم حالت سکون کے اندر ہو یہ بالکل جسم کی توجہ نہیں ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی گاڑی کھجا رہا ہے یا وہ کہیں پر کھجلی کر رہا ہے یا وہ اپنا رومال یا پگڑی ٹھیک کر رہا ہے یہ ہمارے عرب بھائی ہیں یہ نماز کے اندر اپنی وہ رومال کی چونچ بناتے رہتے ہیں اور پوری نماز میں وہ چونچ بن کے نہیں دیتی پہلی رکعت سے لے کے چوتھی رکعت تک تو وہ وہ اکتا ہے میں دیکھا وہ خاص رومال باندھا جاتا ہے اس کے آگے اس طرح تو وہ کسی کو اس چیز کا وہ ہوگا پوری نماز میں رومال سے کوئی کھیل رہا ہے کوئی اپنے جسم سے کچھ لوگ تو اس کے اندر موبائل نکال کر کوئی میسج ویسج آیا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خوشبو نہیں ہے جسم کا خوشو قطع یہ نہیں ہے کہ جسم کا خوشو کیا ہے کہ وہ سیدھا بالکل ساکت کھڑا حضراتِ صحابہ کی نمازوں کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ لکڑی کی طرح کھڑی جیسے لکڑی کسی نے گاڑ دی ہو کہیں پر اس طرح کھڑے ہوتے تھے سیدھے ہر چیز قبلہ رخ ہو آپ کبھی اپنی صف دیکھیں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں حالانکہ اس کی اتنی تاکید آئی ہے اتنی تاکید آئی ہے کہ اپنے پاؤں بالکل سیدھے رکھیں اور یہ مشق کرنے سے ہوتے ہیں بعد میں ایسے محسوس ہوتا ہے میں کچھ لوگوں سے کہتا ہوں تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ وفی صاحب گوڑے ہو گئے فرما ٹیڑا ہو گیا ابھی ہم چاہے بھی تو سیدھے نہیں ہوتے کہتے کہتے ہیں چالیس سال نمازیں پاؤں ٹیڑے کر کے پڑھی ہیں تو اب وہ جو ہے نا وہ فریم ہی ٹیڑا ہو گیا کہتے ہیں اب ہم کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں پھر دس سیکنڈ کے بعد پھر ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے پاؤں جو ہے نا نائنٹی کے اینگل کے اوپر صف کے اوپر رکھا کریں بالکل سیدھے قبل کی طرف اس کا جب اب بیٹھیں تشہود کے اندر تو ہاتھ جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں کچھ نے یوں کیے ہوتے ہیں کچھ نہ یوں کیے ہوئے ہوتے ہیں سجدے میں جائیں تو یہ جو پاؤں ہاتھوں کی اُنگلیاں ہیں یہ مکمل قبل کی طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں حضرت مجدد کے مکتوبات ہیں تین جلدوں کے مکتوبات مجد الفسانی کے راتے اسلامی کتب خانے کی بڑی جس کو کہنا چاہیے بہت بڑا اثاثہ خطوط ہیں بظاہر لیکن गई है और شرح لکھی گئی ہیں اور جلدوں بڑے مارکت العلیٰ چیز ہے اس میں ایک خط نماز کے بارے میں انہوں نے اپنے کسی مرید کو لکھا ہے کسی خلیفہ کو لکھا ہے انہوں نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ نمازوں میں انگلیوں کے اور ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا خوشو کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اس کو عام آدمی نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی مشق نہ کر لے کہ اپنے ہاتھوں کی اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو اللہ جبل شاہ یعنی قبل کی طرف رکھنا یہ ہے جسم کا خوشو اس سے رکو کیسے کرنا ایک ہوتا ہے صرف انحنا اور ایک ہے کہ پورا رکو آپ کو پتہ رکو کے بارے میں آیا کہ اتنا جھکیں کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ آپ کی پشت پہ رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ چھلکے نہ ہو ایسا جھکیں یہ ایک مشق کا باقاعدہ تو اس مشق کے مطابق اپنی نمازوں کو یہ نماز کا ظاہری خوشو ہے اور نماز کا باطنی خوشو یہ ہے کہ اس بندے کا قلب اس کا دل مکمل طور پہ اللہ جل شاہروں کی جانب متوجہ ہو اللہ کے غیر کا خیال بھی اس کو نہ ہے کبھی میں آپ کو وہ جگہ پڑھ کے سناؤں گا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید کی سوال عمری لکھی ہے اور وہ ان کی مشہور کتابیں تاریخ دعوت و عظیمت اس کی آخری دو جدیں وہ حضرت سید احمد شہید کی سیرت کے اوپر ہے سیرت سید احمد شہید ہے تو حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یقیناً اس آخری صدیوں کے مجدد تھے انہوں نے ان کا تعلق جو ہے شاہ بلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ساتھ تھا اور میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شاہ بلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے چار بیٹے دیے تھے اور چاروں بیٹے علم و فضل اور تقوع و تہارت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب تھے جن کو سراج الہند کہتے ہیں کہ ہند کا سورج کہا جاتا ہے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ شاہب اللہ بڑے عالم تھے یا ان کے بیٹے شاہ بڑے عالم تھے اس کے بعد شعب القادر تھے شاہ عبد الغنی تھے شارفی الدین تھے قرآن کے ترجمے انہی دونوں بھائیوں کے ہیں شاہ رفیع الدین کے اور شاہ عبد القادر کے جو اردو کے اولین ترجمے کہلاتے ہیں اردو زبان میں جب بھی قرآن کا ترجمہ ہوا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا تو وہ شابل اللہ کے ان دونوں صاحبزادوں کے ترجموں سے مستغنی نہیں ہو سکتا حض شعورن رحمۃ العلیہ بھی اپنے ترجمے میں جگہ جگہ ان کے حوالے دیتے ہیں حضمی رحمت اللہ علیہ بھی دیتے ہیں دوسرے اذہب بھی دیتے ہیں ترجموں کے اندر جب بھی آتا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے تو اس سے مراد شاہ عبد القادر صاحب بھی ہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ترجمے میں یہ کہا ہے اور تفسیر عزیزی ہے ان کی شاہب العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور چوتھے صاحبزادے نسبتا غیر معروف تھے شاہ اب الغنی تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بڑا معروف دے دیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے تو اگر باپ کی شہرت تھوڑی کم تھی تو وہ بیٹے نے اس کی کمی پوری کر دی اور وہ بڑے مشہور ہوئے وہ پھر تینوں کی اولادوں میں بڑے تینوں بھائیوں کی اولادوں میں کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا جتنے شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہو جو ان سے کام لیے تو یہ یہ, یہ جو خاندان ہے سید احمد شہید انہی کے پاس گئے تھے پہلے شاہ عبدالعزیز کے پاس تو جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے دوسرے بھائی اپنے بڑے بھائی کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے دہلی کے اندر یہ ان کا ایک جگہ ہے اس کو مہندیاں والا کہتے ہیں دہلی دہلی کے اندر مہندیاں میں گیا ہوں وہاں پر ان سارے حضرات کی خبریں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں ان کے والد کی قبر بھی وہیں اور ان کے دادا شاہ عبد الرحیم کی قبر بھی, بھی وہ بہت بڑے عالم تھے تو اللہ کے والد تھی یہ سب ایک ہی احاطے مدفون صرف شاہ اسماعیل شہید وہاں نہیں ہے وہ ہمارے یہاں بالا کوٹ کے اندر آ کے شہید ہوئے تھے تو وہ تو یہاں پر ہے اور باقی یہ سارے وہاں پر ہیں. تو شاہ عبدالعزیز کے پاس یہ سید احمد شہید پڑھتے تھے جو جمعہ کا دن تھا تو جمعہ میں جس طرح اضافی ٹینٹ لگتے ہیں تو ان کی مسجد کے اندر بھی ٹینٹ لگ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک اونچی اونچا درخت ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے سے ایسے پھرتیلا سا چھلانگے کی طرح وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہاں سے اس نے ایک کھینچی رسی اور ٹینٹ کو وہاں سے باندھا پھر اترا اور دوسرے درخت پہ چڑھ کے بالکل کسی چھلاوے کی طرح اور وہاں جا کر وہاں سے رسی باندھی یہاں سے رسی باندھی اس کی یہ جو اس کی تیز ترین حرکت ہے اور یہ اس کا درختوں پر یوں چڑھ جانا اور اتر جانا یہ اتنا پسند آیا شاہد القادر صاحب کو کہ انہوں نے شابد الرزیز صاحب سے کہا کہ یہ طالبین مجھے دے دو یہ جو درختوں کے اوپر ادھر سے ادھر چھلانگیں باندھتا پھر رہا ہے جو تو یہ اس کو میں پڑھاؤں گا وہ ان کو لے کر گئے اور شاہ سعید شعید احمد شعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پڑے لمبا قصہ ہے اس میں ایک دفعہ کسی موقع پر انہوں نے شاہ عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ تم تمہارے لیے میں کیا دعا مانگوں جسے بعض اوقات بزرگوں پر ایک کیفیت آتی ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہیں مطلب ایک ہماری اس وقت تمہارے لیے کیفیت بنی ہوئی ہے اس جو ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا قبول ہونے کی ایک کیفیت ہے آپ کو جب کبھی دعاؤں کا ذوق زیادہ ہو جائے گا نا تو آپ کو اپنی دعا کا خود پتہ چل جائے گا کہ یہ قبول ہو گئی ہے اور آپ آپ کو اپنی دعا کا خود پتہ چل جائے گا کہ یہ قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے دعا کی جب آپ اس قسم کے کیفیت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے یہ سن لی گئی وہ آگے پیچھے تھوڑے بہت وقت کے اس سے وہ ہو جاتی ہے اور اللہ تاہ رن نے واضح فرمایا کہ میں ایسے دل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا جو دعا مانگتے ہوئے کھیل رہا ہوں کلب لاہن عربی میں آتا ہے لہف کہتے ہیں کھیلنے کو لح وہ لڑی میں آپ نے سنا ہوگا لہف کرنے والے کو لاہن کہتے ہیں عربی میں تو کہا کہ اللہ کہ اللہ نے فرمایا میں کلب لاہن کھلنے والا تھی کہ ادھر مجھ سے بات بھی کر رہا ہے ادھر کچھ اور بھی سوچ رہا ہے ادھر سے ہاتھوں سے کچھ اور بھی کر رہا ہے کوئی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہے اور زبان کے اوپر دعا کے کلمات بھی ہیں اللہ نے فرمایا میں ایسے دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا دکان نہیں دھرتا اس کے اوپر تو آپ کو خود آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ میری دعا سن لی گئی ہے جب آپ کو دعا کا ذوق پیدا ہو جائے گا بالکل واضح پتہ چلتا ہے انسان کا تو بزرگوں پر بسا اوقات ایک کیفیت آتی ہے اس کیفیت میں ان کو کسی کے لیے بنتی ہے وہ کیفیت اس کیفیت میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اس کے لیے جو دعا کریں گے اللہ اس کے حق میں قبول کر لے گا تو بعض اوقات ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے میں نے قصہ ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت مجدد السانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا خواجہ باقی بلّہ تو خاجہ باپ بلّہ کے ہاں مہمان آئے مہمان آئے ان کا چھوٹا سا کچا سا ہوجرا تھا ان کی مسجد کے ساتھ تو ان کے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا نہ پانی نا پانی کے علاوہ نہ کوئی چائے پلا سکتے تھے نہ کوئی کھانا کھلا تھا. فقر و فاقہ تھا اس دن ان کے پاس فاقہ تھا بزرگوں میں ایک عام رواج ہوتا تھا آپ کو میں بتاؤں یہ تب تکلفات آ گئے ایک بزرگ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا مہمان آتا تھا تو وہ صاف کہتے تھے کہ میاں ہمارے یہاں تو فاقہ ہے اگر ساتھ دینا ہے تو ایسی بیٹھ جاؤ کہو تو قرض لے کے کھانا منگوا لیتے مہمان بھی بے تکلف ہوتے کہتے حضرت جی منگوا لو قرض لے کر تو قرض لے کر کسی کو کہتے دکاندار بندہ بھیجتے تھے وہ جا کے دکاندار سے لے آئے بعض وہ کہتا ہیں حضرت آپ کے یہاں فاتا ہے تو ہم بھی فاقے ایسے یہ بالکل بے تکلفانہ گفتگو ہوتی صاف کہتے تھے آنے والے اگر میاں ہمارے ہاں تو فاتا ہے تو اگر اسی کیفیت میں ساتھ بیٹھتے ہو تو بہت اچھا نہیں تو کہو تو قرض کے اوپر منگوا تھے کوئی چیز تو منگوا لے تو خواتا باقی بلّہ کے یہاں مہمان آیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا پریشان بھی ہوئے کیا کہوں اس کو ان کے بالکل سامنے کے سامنے مسجد کے سامنے ایک نان بھائی کی دکان تھی نان بھائی نے دیکھا مہمان کیا اس کو پتا ہوگا حضرت کے حالات کے کے پاس ہوتا شوتا کچھ نہیں ہے تو اس نے ایک گرم گرم تنور میں روٹیاں لگائیں دو اور اس کے ساتھ کوئی سالن رکھا اور کوئی پانی رکھا اور وہ خانچہ اٹھا کر مسجد کے اجرے کے اندر لے آئے حضرت آپ کے مہمان کے لیے یہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے مہمانوں کے اکرام پر ہم نے اللہ علیہ کو دیکھا ہے ان کو اپنی پرواہ نہیں اور ان کے مہمانوں کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اس کی بڑی پرواہ ہوتی ہے ان کو تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ مہمان کا اکرام ہو گیا اور وہ چلا گیا تو وہ مہمان چلا کے تو رضا خواجہ باق نے اس نان بھائی کو بلوایا اور اسے کہا کہ اب پت... ان کو پتا تھا کہ میری اس کے لیے کیفیت بن گئی ہے اس وقت میں اس کے لیے جو مانگوں گا وہ دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ ہے تو سوچا اس سے پوچھوں یہ کیا کہتا ہے تو اسے پوچھا کہ تیرے لیے کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے بول کوئی دعا بول جو میں کروں اس وقت تیرے لیے تو وہ بڑا تو ہوشیار آدمی تھا اس نے کہا کہ عزر دعا کرو میں آپ کے جیسا ہو جاؤں تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور کہیں اس کا تو تحمل نہیں کر سکے گا یہ اتنی ابرپ ٹرانسفارمیشن جو ہے نا یہ تو اس کو سہار نہیں سکے گا. یہ تو ایسے ہی نا جیسے آپ ایک چھوٹے سے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ کرنٹ دوڑا دیں تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ اس کہ نہیں عزت کچھ بھی ہو تو آپ کے جیسے ان کا نہیں کچھ اور دو تین دفعہ سے کہا کچھ اور کہہ دوں کہتے نہیں جی کہنا اب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کے جیسا اچھا ٹھیک ہے اجرے کا دروازہ بند کر دیا جو لکھنے والے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اندر کیا ہوا تو کہتے ہیں جب یہ نان بھائی باہر نکلا تو یہ مدہوش تھا مخمول سما جیسے نشے کے اندر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی بدل کر حضرت کے چہرے سے ملتا جلتا بالکل ہو گیا تھا کہتے تین دن یہ مخمور رہا پھر مر گئے تو لیکن مرا اس کیفیت کے ساتھ جو اس نے کہا نا مطلب کہ آپ کے جیسا ہو جائے تو وہ لیکن وہ اسے سہار نہیں سکا برداشت نہیں کر سکا وہ کیفیات وہ تجلیات وہ چیزیں وہ روحانیت تو اسی طرح سعید احمد شہید سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا شاب العزیز نے کہ کیا مانگو تمہارے لیے انہوں نے کہا کہ عجیب کہا کہ صحابہ کرام جیسی دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے ایسی دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا کر دی اس نماز کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے کہ میں نے کیسی تقبیری تحریمہ سے لے کے سلام تک بیان کی کہ تقبیر تحریمہ میں کیا حال ہوا جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو کیا ہوا جب میری زبان سے اللہ اکبر نکلا تو کیا ہوا اور پھر جب میں نے قرات کی فاتحہ پڑھی تو کیا ہوا اور میں نے جب سات صورت میں تو کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ شاء مجھے یاد رہا اور وہ تو اگلے ہفتے آپ کو وہ پڑھ کے سنا ہوتا ہے وہ پوری بات کہ ہوا کیا اسے وہ نماز تھی کیسی نماز اور وہ خود حیران دیں سعید شہید جیسے بندہ حیران تھا کہ اچھا صحابہ ایسی نمازیں پڑھتے تھے یہ کیفیت ان کی ہوتی تھی جو ہماری اس دو رکعات کے اندر ہوئی ہے تو پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ اللہ فی صلاح دین یہ خوشبو اللہ معافی کرے ہماری نمازوں کو اللہ قبول بس یہ تو صرف ظاہری ڈھانچہ ایک کھوکھلا سا ڈھانچہ سامنے کا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کتنے لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں دی. دوسری بات ہے ارشاد فرمائی چھ باتوں میں سے کہ بلدین وہ لوگ جو بیکار اور نکمی اور فظور اور لایانی باتوں سے مخترز رہتے ہیں کنارہ کش رہتے ہیں آج کل اس کا اضافہ بہت زیادہ ہو گیا ایک بڑی لایانی چیز یہ ہماری جیب کے اندر موجود موبائل ہے اور اس پہ لگنے والے گھنٹوں کا کوئی حساب نہیں ہے ہمارے کسی حسنات کے کھاتے میں درج ہوتا ہے یہ لایانی لایانی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو وہ لایانی ہے ایک ہے کہ آپ کا دنیاوی فائدہ ہے مثلاً آپ کچھ سیکھ رہے ہیں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں آپ کی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے آپ کی مثلاً ایک بندہ ہے وہ آ... بیس اخبارات پڑھتا ہے وہ اس لیے بیس اخبارات پڑھتا ہے کہ وہ ہے ہی صحافت کی لائن کا آدمی مثال کے طور پر وہ جرنلسٹ ہے وہ وہ کوئی تجزیہ نگار ہے وہ کوئی کالم نگار ہے تو یہ بیس اخبار پڑھنا اس کی تو ضرورت ہے اس کو تو دنیا کا فائدہ ہے ایک دوسرا بندہ جس کا کوئی تعلق ہی ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بھی کافی ہے باقی انیس اس کے لیے لایاانی ہے تو لایانی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ چیز لایانی ہے ایک چیز ایک بندے کے لیے لایا ہوگی دوسرے بندے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ کارآمد ہو تو اس لیے لایاانی کی تعریف بس یہ ہے کہ جس چیز کا نہ دنیا کے اندر کوئی مثبت فائدہ دنیا کا فائدہ بھی مثبت مراد ہے جائز فائدہ یعنی کہ بندہ کہے کہ جی ڈانس کا بھی بڑا فائدہ ورزش ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اس طرح کے فائدے مراد نہیں ہیں اس کے اندر ایسا فائدہ جو جائز ہو اور مثبت تو وہ فائدہ ہو اور یا آخرت کا فائدہ اپنا کام انسان کا کچھ اس نوعیت لانا چاہیے اس کے علاوہ اگر انسان کرتا ہے تو وہ لایانی ہے اور اس کی بڑی حدیث کے اندر مذمت آئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کام جو مومن نہیں کرتا لغو نہیں کرتا لا یعنی فضول نکمی بیکار کام نہیں کرتا تیسرا فرمایا بلدینحم الکاتی فائرون زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے زکوات دینے سے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے مال کی محبت کم ہوتی ہے اس نفس کے اندر جو لفظ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ خواتین کے ہاں ہم یہ بہت زیادہ مسائل دیکھتے ہیں کہ چونکہ زیورات ہوتے ہیں ان کے پاس اور آمدن بعض اوقات نقل میں نہیں ہوتی تو یہ مسائل ہم سے بہت پوچھے جاتے کہ زکوۃ کا کیا ہوگا ایک بات یاد رکھیں کہ زیور جس کی ملکیت ہے مستورات سے عرض کر کہ زیور جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اسی نے دینی ہے بیوی بی کی زکوات شوہر کے ذمے نہیں ہے بیوی بی کی زیور جو اچھا جو زکوٰۃ آپ نے اپنے بچوں کو دے دی ہے بعض عورتیں یوں کرتی ہیں کہ چھوٹے بچیوں کے نام سے زیور کرتی تھی یہ سیٹ فلانی بچی کا ہو گیا زکواتی سے بچنے کے لیے تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں آپ لیکن پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے اس زیور کیونکہ نابالغ بچہ نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی امانت ہو جاتی ہے اس بچے کی وہ زیور اور اس کی اجازت پھر بچے سے آپ پوچھیں کہ میں تمہارا زیور پہن لوں ماں لیکن اب بچہ چونکہ نابالغ تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے پھر. وہ اجازت کہہ بھی نہیں ہو تو آپ کسی بھی نابالغ بچے کو یہاں کوئی مکان کا مالک ہو تو آپ اس کو ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لکھو دے دیں وہ مکان آپ کے نام لکھ دے گا بچے کو کیا تو اس لیے اس کے بچے کے تصرفات شریعت کے اندر ویلڈ نہیں ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تو زکوٰۃ خود دینی ہوتی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں خواتین اوصلہ بہت پوچھتی ہیں کہ ہماری تو کوئی آمدن نہیں ہے ہمارا تو کوئی یہ زیور ہی ہے پندرہ تولے بیس تولے پچیس تولے جتنا بھی ہے اور کیش ہمارے پاس نہیں ہے ہم جاب تو نہیں کرتیں تو اسی زیور میں سے زکوات دی جائے گی سونے کی زکوٰۃ سونے میں سے ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس زیور ہے تو وہی زیور میں سے کوئی چیز بکے گی اور زکوٰۃ دی جائے گی ان یہ کہ شوہر اپنی طرف سے دینا چاہے تو وہ دے دے لیکن اس کو اس میں اجازت دینی چاہیے بتانا چاہیے اس کو اجازت کہ میں آپ کی زکوات دے رہا ہے دے سکتا ہے دوسرا بندہ لیکن اس کی وکالت کے اندر لیکن اگر وہ نہ دے تو اپنی زکوۃ خود دینی ہوتی ہے یعنی اپنی زکاط اصل میں خود دینی ہوتی ہے کوئی مہربانی کر کے آپ کی طرف سے دے دے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرم ہے تو زکوٰوٰۃ سے جان مال اور نفس تینوں چیزیں پاک ہوتی ہیں اور اس سے انسان اس سے اس کو کیا زکوٰۃ کا مطلب ہی تزکیہ کرنے والی پاک کرنے والی اسی چیزیں تو تیسرا حق تیسری چیز یہ ادا فرمائی چوتھا یہ فرمایا چھ سے کہ وہ لوگ جو اپنی شہوانی اور نفسانی اور جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے اندر وہ حلال سے تجاوز نہیں کرتے اور حلال بتا دیا کہ مردوں کے لیے صرف ان کی بیویاں ہیں یا جب زمانے میں لونڈی غلام کا زمانہ تھا تو زمانے کے اندر جو لونڈیاں تھیں یہ صرف اس کی یہ ان کے لیے حلال اور جائز ہیں اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ان کے شوہر کے علاوہ کوئی تو یہ صرف جائز صورت ہے اس کے علاوہ جنسی یا نفسیاتی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے تمام صورتیں حرام ہیں اور قرآن نے کہا کہ اگر کوئی اس کی طرف چلے گا فلائی کا ہودون تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر کے اس سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں چار باتیں ہوگی پانچویں بات فرمایا کہ وہ لدین امانات دہم واہ جو امانت کے اور قول کے پکے ہیں امانت رکھوا دے کوئی بندہ آپ کے پاس یا جو چیزیں امانتیں ہوتی ہیں مثلا اگر میں کوئی دینی کام کر رہا ہوں تو یہ مسجد امانت ہے اور اگر میں کوئی مدرسہ چلا رہا ہوں تو وہ بھی امانت ہے اس کی چیزیں امانت ہیں اس کے بعد اگر لوگوں کی رقومات ہمارے پاس آتی ہیں زکوٰۃ سے زکات آتے ہیں یہ امانتیں اور کسی نے کسی کو ویسے امانت رکھوائی کہ یہ،, یہ وہ لوگ اور ایک امانت اور دوسرا عہد بات قول آپ کسی سے بات کر لیں اس کے اندر آپ نے کسی کو وعدہ کر لیا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات طے کر لی کاروباری لین دین کے اندر ہمارے بازاروں کا کیا حال ہو گیا آپ دیکھیں کوئی کسی کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں آپ نے کہا میں شام کو پیسے دے دوں گا نہیں دیتے شام کو میں قرضہ کل دے دوں گا نہیں. یہ تو بالکل سر خلاف ورزی ہے نا جس کے ساتھ جو وعدہ ہو جائے جو طے ہو جائے اس سے ایک منٹ بھی آگے جانا یہ عہد کا قول قرار نہیں یہ پانچویں بات ہے جو اس کے اندر کہی اور چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے اہمیت کی وجہ سے پھر پھیر کر نماز کی شروع بھی نماز سے کیا ختم بھی بلدین صلی اللہ واتین یو اوپر خاشیون تھا نمازوں کے ساتھ خوشبو یہاں حفاظت مراد اوپر یہ یعنی اوپر سمجھے کہ نمازوں کی کوالٹی کی بات ہو رہی تھی اور یہاں پر یہ کہ اس کے آداب اس کی چیزیں اس کے اوقات اور ان سب کی رعایت کرنا اب یہ کہ نماز تو آپ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا اپنے وقت کے اوپر پڑھنا نمازوں کے اوقات کے اندر اوقات میں استحباب ہے مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد فوراً نماز پڑھنا جتنا جلدی اذان کے بعد ہو سکے یہ مستحب ہے یہ مسنون ہے اس کی بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے عشاء کی نماز جتنی کوئی مؤخر کر سکتا ہے جتنی مؤخر کر سکتا ہے ثواب بڑھتا ہے اس کا نصف اللّت ثواب میں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے اندر اس فار جب تھوڑا سا جھٹپٹا سا سفیدہ نمودار ہو جاتے جن وقتوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ نمازیں یہ نمازوں اسی طرف ظہر کی نماز عصر کی نماز کے اندر بھی تاخیر ہمارے نزدیک مستحب اس و حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کو تھوڑا بخر کر کے پڑھا جائے آگے کر کے پڑھا جائے یہ اوقات کا خیال کرنا یعنی مستحب اوقات میں نماز کا وقت تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے کسی وقت پڑھی جا سکے مرد تو پھر جماعتوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو حفاظت ہو جاتی ہے عورتوں کو گھروں کے اندر دیکھا گیا کہ نماز ٹالتی رہتی ہیں ٹالتی رہتی ہیں ٹالتی رہتی ہیں, ٹالتی رہتی ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات قضاء ہو جاتی ہے بعض اوقات آخری وقت کے اندر جا کر آخری وقت کے اندر اور اس سے یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے تو حفاظت ہے نماز ہے کہ اپنے وقت پر اور تمام حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ چھ باتیں ان چھ باتوں کو ہم میں سے ہر بندہ اور ہر خاتون اور ہمیں اپنی اس میں سوچیں کہ ہم اس میں سے کتنی کو کوالیفائی کرتے کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں ایک نماز ہو گئی یعنی نماز میں خوشبو اور یہ سیکھنے کی چیز ہے دوسرا لفظ سے اعراض تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی چوتھا اپنی نفسانی خواہشات میں تجاوز نہ کرنا پانچواں عہد اور امانت قول اور امانت کی کا پاس رکھنا اور چھٹی اور آخری چیز اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا یہ چھ کام جن لوگوں میں پورے ہوں اللہ جل شانو نے ان آیتوں کے آگے اور پیچھے تین باتیں ارشاد فرمائیں ایک یہ کہ یہ مومن ایمان کی صنعت یہ چھ باتیں پوری کریں ایمان کی کا سرٹیفکیٹ ہے دوسرا یہ کامیاب ہے اد افلاح تحقیق یہ کامیاب ہے تاکید سے اللہ فرمائیں کہ تحقیق یہ کامیاب ہے شفظ محمد اللہ نے کا بڑا تجربہ دلچسپ ترجمہ کیا کہ کام نکال گئی ہے لوگوں دل. کام نکال گئی ہے لوگوں اپنا مطلب یہ ان لوگوں نے اپنی ان کی گوٹ نکل گئی یہ پھنسے نہیں درمیان جن نہیں یہ دو باتیں یہ آیتوں کے شروع میں بیان فرمائی ہیں اور ان آیتوں کے بعد بیان فرمایا کہ جنت کے وارث خلائے کا حم الوارث یہ ال وارث ہے تو سو کس چیز کے وارث ہے اللدین الفردوس جنت نے کہا ہے فردوس کہا جنت کا اعلیٰ ترین طرف جنت الفردوس جو ہم کہتے ہیں نا جنت کی جو سب سے اپر کلاس ہے بزنس کلاس ہے جنت کی کلب کلاس جس کو کہتے ہیں تو وہ کہا ہے کہ یہ اس کے وارث ہیں یہ چیزیں یہ چھ ہیں صرف کو اتنی زیادہ نہیں ہیں اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ہمیں عمل اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس پہ عمل کیسے اس پر بات ختم کرتا ہوں عمل ہوتا ہے اور عمل کے لیے انسان کو جو, جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کتابوں میں پڑھنے سے عام طور پر نہیں ہوتا یہ عمل پیدا دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک انسان انسپائر ہوتا ہے انسانوں سے ہمیشہ سے ترتیب یہ رہی ہے صحابہ نے حضور سے سیکھا اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا تابعین سے تبا تابعین نے سیکھا یہ ایک تسلسل ہے جس امت میں چل رہا کہ انسان انسانوں سے بنتے ہیں انسان انسان بناتے ہیں کتابوں سے انسان نہیں بنتے انسان انسان بناتے ہیں تو اس لیے کوئی انسان چاہیے ہوتے ہیں ان صفات کو سیکھنے کے لیے صحبت جس لوگ کہتے ہیں نیک صحبت اچھے لوگ میں مصرورات کے اندر یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نیک خواتین آپس کے اندر اٹھنے بیٹھنے کا اپنی مجلس کا کہیں جمع ہونے کی ترتیب رکھا کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا دیکھیں اگر آپ لوگ ملیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ہاں سارا دن گفتگو ہر ملاقات پہ گفتگو کپڑے کی جوتے کی فرنیچر کی پردے کی اور لگژریز کی اور پھر ڈراموں کی اور فلموں کی اور افسانوں کی اور ناولوں کی اگر ٹوٹل دنیا یہ ہوگی آج فلانی دکان میں کیا لگا کہاں کون سا ڈیزائن آیا کون سے فیشن ڈیزائنر نے کیا چیز نئی ڈیزائن کی ہے کون سی چیز نئی آئی ہے کون سی چیز پرانی ہو گئی ہے اگر چوبیس گھنٹے کی گفتگو یہ ہوگی فکر یہی ہوگی بات چیت یہی ہوگی میل جول ملنا جلنا یہی ہوگا جب ملاقات ہوگی تو اس نے یہ فلانی نے فلانی تقریب میں کون سا ڈریس پہنا تھا اور فلانی نے فلانی میں کیا پہنا تھا اس نے جوتا کون سا پہنا تھا اس کے پرس میچ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا اگر ٹوٹل بات چیت یہی ہوگی تو اس کے اندر یہ چیزیں کیسے جگہ پائیں گی جس کا ذکر ابھی ہوا ہے اس کا تو کوئی گزر بسر ہی نہیں ہے یہ تو یہ تو اور ان چیزوں کی کوئی حد نہیں یعنی وہ آپ دیکھیں نا ہم تو اخباروں میں ہی پڑھتے ہیں کہ فلاں Uh, سیاستان صاحب کی بے, uh, بیگم صاحبہ نے uh, چار کروڑ روپے کا پرس لیا یعنی ان چیزوں کی uh, کی قیمتوں کے اندر کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اب بندہ کہے کہ وہاں جا کر ایک سیٹسفیکشن لیول آ جائے گا کہ بس جی ہم نے آخری انتہا کو ہاتھ لگا لیا اس سے اوپر کچھ نہیں یہ ایک عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جوڑ البقر بکر کہتے ہیں گائے کو جوڑ کہتے ہیں بھوک کو گائے کو بیماری لگتی ہے اس بیماری میں وہ جتنا کھاتی ہے اتنا اور بھوکی ہوتی ہے جتنا کھاتی ہے اس کو اور بھوک لگتی ہے کھانا اس کی بھوک میں اضافہ کرتا تو بعض اوقات یہ لگژریز جو ہیں یہ ہماری بھوک میں اضافہ کرتی ہے اور وقت سے سمٹتا رہتا ہے دیکھیں ٹھیک ٹھاک گھر کا سامان ہوتا ہے خواتین بدل دیتی ہیں نہیں بدل دیتی پردے کیوں بدل بدلنی وہ دو سال ہو گئے اس کو اب اس کو بدل دینا چاہیے ہوا کیا پردوں پر آفت کیا ٹوٹی مسئلہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا سال دو ہو گئے ہیں اس کو اور فرنیچر ہو کیا ہوا ہے اس کو تین سال ہو گئے ہیں چلے اس کو بدل دیتے ہیں کپڑوں کو ہو کیا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، نہیں دو دفعہ پہننی ہے اب تیسری دفعہ پہننے سے تو شرم آتی ہے لوگوں نے دیکھ لی سب نے اب تو سب کو دکھا دی ہیں اب تو کوئی نئی چیز دکھانی پڑے گی انگلیز کے یہ ہمارا عمومی ماحول بن چکا ہے ہمارے گھروں کا ماحول یہی ہے عام طور پر اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس ماحول کا جو کا جو تا, سے جو نکلنا ہے وہ اسی صورت کے اندر ہوگا کہ نیک خواتین آپس میں بیٹھا کریں اپنی کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھیں آپس میں ملیں اور وہاں نیکی کی باتیں کریں وہاں پر تقوی کی باتیں کریں وہاں قرآن کی باتیں کریں وہاں پر اعمال کی باتیں کریں ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ تہجد پڑھی یا نہیں پڑھی چاشت پڑھی یا نہیں پڑھی نوافل کا کیا معمول ہے تلاوت کا کیا معمول ہے اور یہ جو صفات ہے اس کا کیا معمول ہے قرآن کتنا آتا ہے تفسیر کتنی آتی ہے اور آپس میں اس بات کا مذاکرہ کریں کہ صحابیات کی زندگی سے ہمیں کتنی نسبت ہے اما عائشہ سے کتنی ہے اما فاطمہ سے کتنی ہے اما خدیچۃ القبرا سے کتنی ہے حفصہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما سے کتنی ہے اس کی بات چیت ہوگی آپس میں مذاکرہ ہوگا تو اس کا ضرور اثر پڑے گا پھر اللہ تعالی نے ان کو دل نرم دی خواتین کو وہ مردوں سے زیادہ متقی ہو جاتی ہیں اور جلدی ہو جاتی ہیں کے دل نرم ہوتے ہیں جلدی پرٹ جاتے ہیں فوراً اس دنیا کی چکا چون سے جس تو قرآن نے زہرت الحیات دنیا کا ہے کہ دنیا کی مصنوعی روشنیاں اس میں سکون نہیں ہے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پچیس جوڑے ہیں اگر میں سو لے لوں گی تو میں بہت پرسکون ہو جاؤں گی کوئی سمجھے میں پر جوتا ہوں کہ بیس جوڑے ہیں اگر یہ ستر ہو جائیں گے تو میں پرسکون ہو جائیں گے تو یہ خام خیالی ہے ہماری اس نہیں ہوتا سکون اللہ دلہ شاہروں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ دین کے اندر ہے رکھا ہی اسی کے اندر اسی کے دو یہ آپس میں ملنے تو اس کے طرح آنے کا رستہ یہ ہے انصفات کی طرف کہ دینی صحبت اختیار کی جائے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے نیک خواتین اگر آپ کو کہیں نظر آتی ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت دل میں کم ہوتی ہو جن کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اور یہ چکا چونک کی باتوں کے علاوہ وہاں کچھ اور باتیں سننے کو ملتی ہو تو ایسی ایسے گھروں میں آنا جانا چاہیے ایسی محفلیں اکھٹا گیٹ ٹوگیدر کرنی چاہیے ملنا جلنا کرنا چاہیے اس سے ایک دوسرے سے انسان کو ترغیب ہوتی ہے اور اس ترغیب کے نتیجے کے اندر اللہ جل شاہ رخ دی زندگیوں کے اندر دین لے کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ آ, یعنی انسانوں کے علاوہ اس کی کوئی صورت کہ ہمیں آ, ہم اس سے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے تو اس کی کوئی مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ انسان اس کے بغیر آ جائے اللہ جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا اور ہمارے بچوں کا اور آنے والی نسلوں کا ماحول جو ہے وہ دین کا ماحول بنا الحمدللہ للہ رب العلوم وصلاۃ وسلم عالیہ سعید المبیہ عیدم السلیم ربنا وزللنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين يا الله مرض صغيره كبيره صوته ب تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یہ جو چھ تو نے بیان فرمائی ہیں مومنین کے لیے یا اللہ ان میں سے ایک ایک صفت ہم کو نصیب فرما مرنے سے پہلے یا اللہ نصیب فرما اس کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون کے امن کے چین کے دین کے یا اللہ اس کے فیصلے فرما اور یا اللہ اسی کا ماحول بنا دنیا داری سے اور خالص نفس پرستی سے اور شیطان کے رستوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی جھنڈک بنا یا اللہ ان کو دین کے اوپر چلنے والا بنا ان کو تمام اسلامی تہذیب کے تمام مظاہر اپنانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یارحمر حمین جن کے دنوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں یا اللہ تو ساری پوری فرما جن کی جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں یا اللہ تو ساری ختم فرما یا اللہ ہمارے والدین کی وقفت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی صحیح خدمت کر کے یا اللہ یا رحمرحمی ان کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض ادا فرما جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ سب کو رزق حلال وافر اور فراخ نصیب فرما اور رست حرام کے یا اللہ ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا رحم الرحمین سود سے اور رست حرام سے اور ہر قسم کی ناجائز چیزوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے قوضِ کا پانی نصیب فرما یا اللہ مرتے بہ ہمیں ایمان نصیب فرما کلمہ طیبہ کے اوپر موت نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ حلخل محمد محمدی و رحمد اللہ ہے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز چونکہ ساڑھے چار ہوگی تو درس بھی نماز کے فور میں بعد شروع ہو جائے گا مستورات کوشش کریں اصل کی نماز یہیں پر آگے پڑھ لیتی تھی